آج منگل کا دن 28 اگست اور سال 2018 ہے میں ہوں عقیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز زرمبش اردو کی آزمائشی نشریات آج کی نشریات دو حصوں پر مشتمل ہے پہلے حصے میں علاقائی اور عالمی خبریں جبکہ دوسرے حصے میں لاپتہ افراد کے حوالے سے خصوصی پروگرام شامل ہوگی اب مختصر خبریں پیش کر رہے ہیں دوستین بلوچ سب سے پہلے بلوچستان پاکستانی فورسز نے چھ قبل مشق تنگ سے ٹوبہ کے رہائشی بشیر ولد شیر محمد کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا گوادر سے کراچی جانے والی کوچ کو بزی کے مقام پر حادثہ پیش آنے کی وجہ سے حیدرآباد کے امان اللہ ولد گل محمد سمیت تین افراد جام بہک ہوئے ہیں نوکنڈی میں ریلوے ملازمین نے تنخواہ نہ ملنے پر احتجاجاً ایران جانے والی مال گاڑی کو روک لیا پیر کے روز عوامی نیشنل پارٹی کے بلوچستان میں پارلیمانی لیڈر اصغر خان اچگزی کی قیادت میں انجینئر ضمرہ خان اچگزی اور ملک نعیم خان بازئی پر مشتمل پارٹی کے پارلیمانی وفد کھٹ پتلی وزیر اعلی جام کمال سے ملاقات کر کے لیویز فورس کے خاتمے پر خدشات کا اظہار کیا جام کمال نے لیویز فورس کے خاتمے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ لیویز فورس روایتی فورس ہے ختم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے شال سمیت بلوچستان کے کئی شہروں میں الیکشن دھاندلی کے خلاف بی ایم پی عوامی نے احتجاجی مظاہرہ کیا بلوچستان کھٹ پتلی حکومت میں وزارتوں کی تقسیم پر اختلاف کے نتیجے میں تحریک انصاف کے رہنما سردار یار محمد رند نے تکلیف حلف برداری کا بائیکاٹ کیا جبکہ ان کی جماعت کے رکن اسمبلی نصیب اللہ مری نے وزارت کا حلف اٹھا لیا گوادر میں ایم این اے محمد اسلم بھوتانی کی آمد لوگوں کو غیر قانونی ٹرالرنگ کی روک تھام اور کراچی میں مکران کی عوام کے ساتھ پولیس کا ناروہ سلوک ختم کروانے کی یقین دہانی کرائی آصف علی زرداری سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات بے نتیجہ رہی اپوزیشن متفقہ صدارتی امیدوار لانے میں ناکام پیپلز پارٹی نے احتجاج احسن کے علاوہ کسی دوسرے امیدوار کو نامزد کرنے سے انکار کر دیا تفصیلی خبروں میں بلوچستان میں داعش کی سرگرمیوں پر علاقائی طاقتوں کے خدشات پر ایرانی نیوز ایجنسی کی رپورٹ اور بلوچستان کے کاشتکاروں کو پانی کی کمی کے مسئلہ کا ذکر شامل ہے ایران نے سرکاری سطح پر اطلاع دی ہے کہ بلوچستان کے مشرقی اور مغربی سرحدی علاقوں میں داعش کی سرکردہ رہنماؤں اور حامیوں کی بڑی تعداد منتقل کی گئی ہے واضح رہے اس بارے میں بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ تواتر کے ساتھ اپنے بیانات میں بلوچستان میں مذہبی شدت پسندی کے پھیلاؤ پر اپنے خدشات کا اظہار کرتے رہے ہیں پاکستانی حکام بلوچستان کی سرزمین پر داعش کی موجودگی سے شروع میں انکار کرتی رہی ہے تاہم اس سال بلوچستان میں ہونے والے داعش کے خون ریز حملوں کے بعد پاکستانی حکام کے لیے داعش کی موجودگی کو جھٹلانا ممکن نہیں رہا ایران اور روس کے انٹیلیجنس حکام کی طرف سے پاکستان کو باضابطہ اطلاع فراہمی کے بعد اب بلوچستان میں داعش کی موجودگی ایک بین الاقوامی سوال کی صورت اختیار کر گئی ہے جس کی بلوچستان پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں آزادی پسند کھلے الفاظ میں پاکستانی سیکورٹی فورسز پر مذہب کے نام پر دہشت گردی اور جرائم پیشہ افراد کی سرپرستی کا الزام لگاتے ہیں ایرانی نیوز ایجنسی تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق مستنگ بلوچستان میں ہونے والے بم دھماکوں کے بعد اب یہ کوئی راز نہیں رہا کہ داعش پاکستان میں نہ صرف سرگرم ہے بلکہ بہت مضبوط بھی ہے مئی کے آخری ہفتے میں پاکستان کے اٹارنی جرنل اشتر اوصاف علی کو تہران میں خبردار کیا گیا تھا کہ داعش کی لیڈرشپ اور سرگرم حامیوں کی ایک بڑی تعداد کو پاکستان اور ایران کے سرحدی علاقوں میں منتقل کیا جا رہا ہے انہیں مطالعہ کیا گیا کہ داعش کے سربراہ ابو بکر بغدادی کو افغانستان منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ وہ پاکستان اور ایران کے اندر سرگرمیاں منظم کر کے ان ممالک کا حشر بھی شام جیسا کریں مئی ہی میں تاجکستان کے سفیر نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں افغانستان میں داعش کی وسعت پذیر سرگرمیوں تشویش کا اظہار کیا اور دہشت گرد گروہوں بالخصوص داعش کے خلاف مشترکہ حکمت عملی کے تعین پر زور دیا قبل عظیم پاکستان ایران اور روس کے مابین مشترکہ ورکنگ گروپ کے اجلاس میں داعش کے تیزی خطے میں بڑھتے ہوئے اثرات پر تشویش کا اظہار کیا گیا ایران اور روس نے پاکستان کو معلومات فراہم کی کہ شام اور عراق میں چون کی داعش کو بری طرح شکست ہو چکی ہے لہٰذا اب وہ پاکستان کے سرحدی علاقوں میں مراکز قائم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں روس کے مطابق اسے عالمی طاقتوں کا بھرپور تحا تعاون حاصل ہے ماسکو گزشتہ کئی ماہ سے مسلسل الزام لگا رہا ہے کہ امریکہ داعش کو وسطی ایشیائی ممالک کی سرحد پر مراکز قائم کرنے میں مدد دے رہا ہے تاکہ ان ممالک کو عدم استحکام کا شکار کیا جا سکے امریکہ ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے اسے روس کی طرف سے طالبان کے ساتھ روابط کا جواز فراہم کرنے کا بہانہ قرار دیتا ہے پچھلے سال اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بتایا تھا کہ افغانستان میں دس ہزار کے لگ بھگ داعش کے جنگجو سرگرمیں عمل ہیں اور ان کا نیٹ ورک افغانستان کے نو صوبوں میں زیادہ منظم اور مضبوط ہے یاد رہے کہ داعش افغانستان اور مشرقی بلوچستان میں دہشت گردی کے کاروائیوں کی ذمہ داری بھی قبول کرتی رہی ہے تسنیم نیوز کے مطابق داعش کے مقابلے کے لیے علاقائی سطح پر غیر معمولی اقدامات کیے جا رہے ہیں چند دن قبل اسلام آباد میں روس چین اور ایران کی خفیہ ایجنسیوں کے سربراہوں کا اجلاس ہوا تھا اس اجلاس کا مرکزی موضوع ہی داعش کی طرف سے ابھرنے والے خطرے کو مشترکہ طور پر مقابلہ کرنا اور افغانستان میں طالبان کے ساتھ مفاہمت کے بند دروازوں کو کھولنا تھا کٹھپتلی وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خان نے سندھ کے ساتھ بلوچستان کے پانی کے حل طلب امور کو فوری طور پر نمٹانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے صوبۂ سیکرٹری محکمہ آبپاشی کو سندھ کے محکمہ آبپاشی کے حکام کے ساتھ اجلاس منعقد کرنے کی ہدایت کی ہے اور کہا ہے کہ پٹفیڈر کینال اور کھیرتر کینال سے بلوچستان کو اپنے حصے سے کم پانی ملنے کی وجہ سے نصیر آباد ڈویژن کے زمینداروں کسانوں اور عوام کو درپیش پانی کی قلت کو فوری طور پر دور کیا جانا چاہیے ان خیالات کا اظہار انہوں نے محکمہ آپاشی کے حکام کی جانب سے نصیر آباد ڈویژن کو درپیش پانی کی کمی اور پٹ فیڈر کینال کی توسیع کے منصوبے کے حوالے سے دی جانے والی بریفنگ کے دوران کیا وزیر اعلیٰ نے کہا کہ خریف اور ربیع کی فصلوں کے دوران پورا پانی نہ ملنے کی وجہ سے علاقے کے زمینداروں اور کسانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ نہروں میں پانی کی کمی سے پینے کا پانی بھی دستیاب نہیں ہوتا لہٰذا اس صورت حال کو فوری طور پر بہتر بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے اس موقع پر وزیر کو آگاہ کیا گیا کہ عرصہ کی جانب سے بلوچستان کو اس کے حصے کا پورا پانی فراہم کیا جاتا ہے تاہم چند میں پانی کو روک کر پٹفیڈر کینال اور کھیرتر کینال میں پانی کم چھوڑا جاتا ہے جس کی وجہ سے خریف اور ربی کے سیزن کے فصلوں کو ضرورت کے مطابق پانی نہیں ملتا سیکریٹری آبپاشی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت کی روشنی میں صوبۂ سندھ کے محکمہ آبپاشی کے حکام سے اجلاس منعقد کر کے مسئلے کے فوری حل کی کوشش کی جائے گی انہوں نے وزیر بلوچستان کو پٹفیڈر کینال کی صفائی لائننگ اور توسیع کے منصوبے کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا جبکہ انہوں نے ہب کینال کی ری ڈیزائننگ کے مجوزہ منصوبے کے حوالے سے بتایا کہ اڑائی ارب روپے کی لاگت کے اس منصوبے کا پی سی ون تیار کر لیا گیا ہے جسے منظوری کے لیے وفاقی حکومت کو بھجوایا جائے گا تاکہ اسے وفاقی پی ایس ڈی پی کا حصہ بنایا جا سکے وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر پٹفیڈر کینال کھیرتر کینال اور ہب کینال سے پانی کے ضیاع اور چوری کی روک تھام کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ایران نے عالمی عدالت انصاف سے درخواست کی ہے کہ وہ امریکہ کے 2015 میں ہونے والے جو جوہری معاہدے سے نکل جانے کے بعد لگائے جانے والی پابندیاں ختم کرے ایران کے وکیل محسن محبی نے کہا کہ امریکہ کا مقصد ہے کہ وہ ایران کو زیادہ سے زیادہ اقتصادی طور پر نقصان پہنچائے اور اس نے انیس سو پچپن میں دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. وہ ہے کہ فیصلہ ایک مہینے کے اندر آ جائے گا اسرائیلی وزیر دفاع ڈور۔ لیبر مین نے کہا ہے کہ ان کا ملک ایک ایسا میزائل نظام تیار کر رہا ہے جو مشرق وسطیٰ میں کسی بھی مقام مقام کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہوگا خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی ملٹری انڈسٹری اس میزائل کی تیاری میں مصروف ہے اور یہ میزائل آئندہ چند برسوں میں اسرائیلی فوج کے حوالے کر دیا جائے گا ایوکڈور لیبر مین کے مطابق جدید ترین ٹیکنالوجی کے حامل یہ میزائل سسٹم اپنے ہدف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہوگا لیبر مین کے مطابق اس منصوبے پر سینکڑوں ملین شیکل خرچ کیے جا رہے ہیں یاد رہے کہ اسرائیلی کرنسی شیکل 3 تین اشاریہ چھ امریکی ڈالرز کے برابر ہے اسرائیلی وزیر دفاع ایوگڈور لیبر مین کی طرف سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق اس میزل نظام کا کچھ حصہ پہلے ہی تیاری کے مراحلے میں ہے جبکہ کچھ حصہ ابھی تحقیق کے آخری مراحل میں ہے اس بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہم ایک ایسا جدید اور درست نشانہ بنانے والا فائر سسٹم حاصل کر رہے ہیں جو آئندہ چند برسوں میں اسرائیلی دفاعی افواج کو علاقے کے کسی بھی مقام کو نشانہ بنانے کے قابل بنا دے گا اسرائیل کو مشرق وسطی کی سب سے طاقتور فوج کا حامل ملک سمجھا جاتا ہے اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اسرائیل خطے کا واحد ملک ہے جو جوہری ہتھیاروں کا حامل ہے غیر ملکی دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کے پاس کئی جیریکو بیلسٹک میزائل موجود ہیں جو جوہری جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ریڈیو زرمبش کی خبریں پالیسی مکمل طور پر غیر جانبدار ہے اپنے نشریات میں ہم مختلف سوچ رکھنے والے افراد سے متعلقہ خبریں بھی شامل کریں گے ہمارا خبروں کو خبری نشریات میں شامل کرنے کا معیار ان کی خبریت ہے ہم بلوچستان کے تمام طبقات سیاسی جماعتوں ادیب فنکار اور کھیل سے دلچسپی رکھنے والوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرگرمیوں کے متعلق ہمیں خبریں ارسال کریں جنہیں شامل رکھا جائے گا بلوچستان کے علاوہ دنیا بھر میں رہنے والے بلوچوں کے سیاسی اور سماجی مسائل کو اجاگر کرنا بھی ہمارے ترجیحات میں شامل ہے خبریں ارسال کرنے کے لیے ای میل نوٹ فرمائیں ڈبلیو خبریں ارسال کرنے کے وقت کا خیال رکھیں تین بجے کے بعد موصول ہونے والی خبروں کو اگلے بلیٹن میں شامل کیا جائے گا پروگرام کا پہلا حصہ یہیں پر اختتام پذیر دوسرے حصے میں لاپتہ افراد کے بارے میں پروگرام شامل ہے اجازت دیجیے